کیونکہ آگے سے جواب تو نہیں ملتے نا کہ مشرق کہتے ہمارے بزرگ کرتے جواب نہیں ملتے تو مانے اعتراف ہے نا ہاں یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے ام من جال الارض قرارا یا بتاؤ وہ بہتر ہے جنہوں نے زمین کو قرار دیا ہے اور ٹھہرایا اس کے اندر نہریں اس میں ٹھہرا دیے نہریں اس میں جاری کر دیے بنا دیا پہلا دیا اب ان کو الا بنایا جائے انہیں کو پکارا جائے جو یہ کام کرتے ہیں اور بنایا. کچھ زمین کے پہاڑ و جالا بین <coughs> اور بنا دی دو دریاؤں کے درمیان میں آڑ بندش جس کو ہم پہلے دو جگہ پڑھ چکے ہیں سورت مومنون اور صورت فرقان میں وہاں اس کو برزخ کہا یہاں پر اس کو حجز کہا حجز آڑ بندش بنایا اس اللہ تعالی نے دو دریاؤں کے بیچ میں بندش کارا اور میٹھا آپس میں ملیں گی نہیں کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بل اختر بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتے ہیں فرمائن لوگوں کی اکثریت توحید کے علم سے آ رہی ہے علم کے ایک دنیاوی قسم ہے نا دنیا کو جاننا دنیا کا علم تو لوگوں کے پاس بہت ہے بڑے بڑے ماہر دنیا میں موجود ہے کہ ایک لاکھ روپیہ دے دو سال کے بعد دس لاکھ لے لو وہ اس کو دگنا کر دیں گے جیسے بھی کرے لیکن یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کا تعارف ہو یہ علم لوگوں میں نہیں ہے معاشرے میں آپ دیکھ لو اللہ کی پہچان اللہ کی وحدانیت اللہ کے ساتھ تعلق زمین پر چلتا پھرتا وہ اللہ کا بندہ نظر آئے یہ لاکھوں میں ملتے ہزاروں میں ملتے اکثریت میں نہیں ہے امنوج مسترہ افرما کہ یہ بھی ان سے پوچھو یہ جو بت ہے تمہارے الہ ہے تمہارے ان میں یہ قوت اور طاقت ہے یا کہ امّا یجیب مسترہ وہ جو قبول کرتا ہے دعا کس کے مستر کے انتہائی بے قرار انتہائی بے قرار را ہو جب پکارے اس کو ویسے شفسو اور ہٹاتا ہے وہ تکلیف کو وجہ جالوں بناتا ہے وہ تمہیں خلفال اور زمین میں جانشین فرمایا کہ بتاؤ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے تمہارے معبودوں میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ اولاد کے لیے پکارے دولت کے لیے پکارے مرض کی شفا کے لیے پکارے تو وہ کچھ کر سکیں جواب نہیں ملتا ہے نا دلطرا کہ ہاں یہ کسی میں لیے دم خم نہیں ہے وہ تو محتاج ہے فرمایا کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کلیل ماتذہ کرون بہت کم ہے جو تم نصیحت صحت حاصل کرتے ہو بہت کم مرا قلیل نصیحت والے قلیل وہ کلیل احباد شکور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کی دعا سنی کتاب و زہد میں امام احمد ابن امبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے اللہ جانے بنا دے کن لوگوں میں سے قلیل لوگوں میں سے بنا دے عمر رضی اللہ کہنے لگی یہ کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں بنا دے اس نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ کلیل شکور قلیل بندے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا علم کے شان کی وجہ سے کہ وہ کوئی بھی بات اس قسم کے سن لیتے تو وہ اپنے آپ کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش کر کرتے کہنے لگا کہ عمر دیکھو لوگ کتنے ماہر ہیں قرآن کے کہ قرآن سے کیسے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو کم ہے قلیل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر فاروق کو یہ علم نہیں تھا بلکہ اس نے اس کی تعریف کی شخص اور اپنے تنخیص کی یہ کسی بڑے عالم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ صالحین بہت کم ہوتے ہیں شاکرین بہت کم ہوتے ام میں کم پھر ظلمات اب یہ بھی سوال ہے اب ان سے پوچھو کون ہے یہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے پھر ظلمات البر خوشکی کے اندر ولبہر اور سمندر کے اندر سلوریا کون ہے جو بیچتا ہے ہواوں کے دے رحمتیں خوشخبری دینے والی رحمت سے پہلے, اپنے رحمت سے سے سے پہلے پہلے پہلے اپنے بارش یہ کام کون کرتا ہے رات کے اندھیروں میں تم سمندر میں جاتے ہو تو راستہ دکھانے والا کون ہے کوئی پیر صاحب کوئی مولوی کوئی عبد القادر جیلانی کوئی غازی اور کوئی نبی کوئی, حسین، کوئی, عالی اللہ کوئی راہ دکھاتا ہے نئی. وہ اللہ تمہیں راہ دکھاتا ہے. وہ راستی دکھاتا ہے سمندروں کے مشکلات سے وہ نکالتا ہے. سہراؤں کے اندر اندھیرے میں چلتے ہوئے رستے دکھانے والی ذات اس کے ذات تمہاری حفاظت وہی کرتا ہے کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور محبوب تعال اللہ برتر ہے وہ بلند ہے وہ اس سے جو شریک تیرے ہیں وہ رب العالمین وہ اعلی ہے ان کے شریکوں سے بہت اعلیٰ ہے فرمائی یہ بھی ان سے سوال کرو ایسے کوئی ہے تمہارے معبودوں میں جس نے ابتدا کیا مخلوق کا مخلوق کو پہلے سے بنایا ہو کون ہے وہ بلکہ صورت بقارا کے ابتداء میں ہم پڑھ چکے دینا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ذات ہے قبل تاکہ لوگوں کا ذہن کل جائے کہ جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہی وہ ہم بزرگ بناتے ہیں تو وہ جب اللہ نے پیدا کیا تو محتاج ہے تو فرمایا خلقا کون ہے جس نے پیدا کیا مخلوق کو تم موید ہو پھر ان اس مخلوق کو لٹائے گا دوبارہ زندہ کرے گا میئر جو سما اور کون ہے جو تم تمہاری طرف دیتا ہے آسمان و زمین سے اسمان سے پانی کا اتارنا زمین سے اناج غلط کا نکالنا یہ انتظام کون کرتا ہے جواب نہیں ملے گا فرما اللہ اللہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود جب نہیں ہے تو کل ہاں تو برہان حکومت لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا ذکر کیا کہ ان سے یہ سوالات کر لو آپ ان سے کہو اسمان کو کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا پانی کس نے برسایا نباتات کس نے اگائے ان درختوں کے مالک کون ہے یہ ان سے پوچھو زمین کو قرار کس نے دیا ہے بے قراری سے نجات کون دیتا ہے تم کو زمین پر اختیارات کس نے دیے ہیں خشکی اور تری میں رستے دکھانے والا حفاظت کرنے والا وہ کس کے ذات ہے ہوا کو بیچنے والا بعد میں بارش بیچنے والا کس کے ذات ہے انسانوں کو پہلے پیدا کیا بعد میں دوبارہ اٹھائے گا یہ کام کون کرتے ہیں پندرہ چیزوں کو ذکر کیا پندرہ پندرہ باتیں پندرہ باتوں کے بعد بات فرمایا کلحا تو برہانو تم سو یقین ان سے کہو اگر دلیل اللاؤ. ان کاموں میں تمہارا کوئی معبود ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں نہیں جب نہیں کر سکتے تو پھر دلیل جب نہیں ہے تو تسلیم کیوں نہیں کرتے دلیل کے بعد جب ہوتی ہے نا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آج بھی دنیا میں مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ آپ کسی سے کہو بھائی دلیل لاؤ لوگ کہتے ہیں تم ہر چیز میں دلیل مانگتے بلکہ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کیا ہے کہ بھائی ہر چیز کا دلیل نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ لوگوں کے ذہن سازی اس طریقے سے کیا جائے کہ اگر لوگ اس دلیل کی طرف جانے لگ جائے تو پھر یہ بےت اور یہ شرک کا دروازہ تو جلدی بند ہو جائے گا تو توحید کا بول بالا ہو جائے گا تو لوگوں کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ دیکھو تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر سے تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ جو تم مجھے دوائی دیتے ہو ڈاکٹر صاحب اس کا مجھے دلیل دو نہیں کہتے تم ڈاکٹر سے دلیل نہیں مانگتے کیسے فلسفہ لوگوں نے بنایا قرآن اور حدیث کے خلاف یہ زین سازی ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جس ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں اس سے علاج کرنے کے لیے اس سے دوائی ہم نے لیا علاج نہیں ہوا چلو ہم نے دلیل طلب نہیں کیا دلیل بذات خود اس کی یہ موجود ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ اس فن کا ماہر ہے اس کا مثال علم کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا ڈاکٹر ہونا بذات خود دلیل ہے لیکن یہ بتاؤ کہ اگر یہ دوائی موافق نہ آ جائے تو کیا کہیں گے پھر ڈاکٹر بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے لازمی ڈاکٹر بدلیں گے تو تم تو اس ڈاکٹر کے پاس صبح و شام بیٹھتے ہو کہ بدلنے کا تم بلے کینسر کے کی مریض بھی بن جاتے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو اگر ہزار بار بتایا جائے کہ یہ تمہارے مذہب میں یہ مسئلہ ہے یہ تمہارے فکر میں یہ مسئلہ ہے یہ امام صاحب کا قول ہے یہ اس کے شاگردوں کا قول ہے یہ قرآن کی فلاں آیات سے ٹکرا رہا ہے فلاں حدیث کے خلاف ہے یہاں تک کہ امام ابن ابن کو کتاب لکھنا پڑا پورا ایک جلد کتاب اس نے لکھا ہے مصنف ابن بشبہ کے اندر جو ایک جلد ہے مستقل وہ امام ابن فرحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں اور و علیہ ابی حنیوہ اور اس میں انہوں نے چار سو کو جمع کیا ہے ہر روایت کے آگے کہتے ہیں کہ حالا حدیث صحیح و خالفہ باہنی فیدہ یہ حدیث صحیح ہے امام ابن فرحمت اللہ علیہ کے مخالفت کی ہے م تو یہاں یہ مسئلہ کہ یہاں تو یہ ڈاکٹر کا مثال پیش کرنا ہے اس کے ساتھ تو کوئی جوڑ نہیں بنتا ہے دلیل طلب کرنا شرعی مسئلے میں یہ اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ برہانوں کو منکمین دلیل لاؤ اس لیے کہ شرعی مسائل میں دلیل کے بغیر عمل نہیں ہوتا ہے کل آپ فرما و سماوات نہیں جانتا ہے کوئی بھی اسمان و زمین میں کیا چیز نہیں جانتے الغیب غیب و اللہ، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے فرمایا کہ جن جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی شہور نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے اب یہ دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بندگی اللہ کے ماں سوا کی کی ہے وہ انسانوں کی کی ہے بتوں کا عبادت کرنا اپنی جگہ بہت خیالی ہے بت کے بارے میں بھی ویسے ہی بات نہیں ہوتی کہ پتھر کی عبادت ہے ان کا سوچ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بت ہے اس میں فلاں کا روح آتا ہے حلول کا ان کا آخرہ ہے مشرقین کا جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ فتح کیا اندر بتوں کو نکالا توڑنے کے لیے تو دیکھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے اس میں اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے اس میں مریم کا بت ہے یہ خیالی بت نہیں تھے بلکہ ان کی طرف منسوخ کر دیے تھے تو یہ جتنے دنیا میں عبادتیں ہو رہی ہیں مردوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اس نے فرمایا وہ مائیں شعر نہ یا نا ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے ان کو تو اپنے قبروں سے اٹھنے کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے مددگار کہاں سے ہوں گے یا ان لوگوں کا عقیدہ جو کہتے ہیں قبروں سے فیوز حاصل کرنا قبروں سے فیوز کا عقیدہ کہ وہاں اولیاء کرام ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کا جو ہے ان سے ہمیں انسیت حاصل ہوتی ہیں اور وہ ان کو کرامات ارے اللہ کے بندو حیات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کرامات اولیاء جو ہے اس کا تعلق حیات سے ہے مرنے کے بعد کیا ہے اس سے تک کیا تعلق نہیں کہتے ہیں بڑے بڑے دعو کرنے والے عقائد توحید کے وہ کہتے ہیں فلاں قبر کے پاس فلاں بزر جاتے تھے اور فلاں کتاب اس سے پڑھتے تھے اب عجیب بات ہے مردے سے کتاب پڑھنا یہ کوئی عقل کی بات ہے اردو سے کتابیں پڑھتے ہیں خبر کے پاس سے پڑھتے ہیں یہ شرکی آخر ہے بلدار کا علم بلہم فی شک بلہم شکا مون اللہ فرماتے ہیں بلد دار کا علم ہم بلکہ ختم ہو گیا ہے علم ان کا آخرت کے بارے میں ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں معنی یہ عقیدہ آخرت کا جو ہے یہ وہ اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کا کوئی معاملہ درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک عقیدی توحید نہ ہو یہاں پر فرمایا کہ بلد دار کا علم ہم بلکہ بند ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ بل جو ہے یہاں حل کے معنی میں ہے بلدار کا ان کا علم آخرت کے بارے میں معنی ان کا کچھ علم کے بارے میں بقایا ہے نہیں معنی ان کا آخرت کے بارے میں مضبوط علم نہیں ہے بس خیالی بات ہے اس وجہ سے وہ توحید پر نہیں آتے آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے اور اس بارے میں اپنے نظریات سے نہیں کرتے ایک مانا دوسرا مانا یہ بلد دار کا علم فلاخرہ بلکہ غائب ہو چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں غائب ہو چکا ہے ظاہر بات یہ چیز جب غائب ہو گئے تو نہیں ہے نا ان کا علم آخرت کے بارے میں غائب ہو چکا ہے ایک مانا یہ کہ بلد دار کا علم فلاخرا بلکہ مسلسل لگ چکا ہے ان کا علم مسلسل کے بارے میں معنی کیا؟ ہر ایک قوم آتے آخرت منکر ہوتے تو تتابوں کے ساتھ ان کا یہ علم آ رہا ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم نہیں ہے بلہم فی شک منہا بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں بلہم منہا امون بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں جنہوں نے کفر کیا دوبارہ زندگی اس سے انکار لقد من وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے بڑے اس سے پہلے انہ سات نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے واقعات افسانے ہیں یہ تو قصے ہیں ان قصوں کا ہم نہیں مانتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کل سی روفے فرما دیجیے چلو پھرو زمین میں فن ضرور دیکھ لو کہ بھگانا کہ بط المجرمین کس طرح ہو انجام مجرمین کا یہ جرم جو تم کرتے ہو اسی طرح اور بھی لوگ گزرے ہیں تمہارے جیسے مجرمین ان کے بارے میں ذرا معلوم تو کرو انجام کیا ہوا تھا وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا قوت اور ہمارا طاقت من اشد مننا ہم سے قوت اور طاقت میں کون زیادہ ہے اللہ نے فرمایا وہ زیادہ ہے جس نے تم کو قوت دی ہے وہ اللہ ہے وہ زیادہ ہے نا ولام ولا غم کرے آپ ان پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو آپ کے سنی میں اس سے کوئی تنگی مما قرون جو آپ کے خلاف چال چلاتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور ہر دائ حق کو اطمینان کہ وہ جب حق کا دعوت دے گا لوگ مخالفت کریں گے لوگ ان کے خلاف سازشے کریں گے تو وہ اطمینان رکھے اللہ ان کا مددگار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو یہ مطالبہ بار بار انہوں نے مشرقین نے انبیاء علیہ السلام سے کیا ہے کل آ فرما دیجیے آسا کو نارا دے فالا قریب ہے کہ آ لگے گا وہ تمہارے پیچھے ردیپ بنے گا ردیپ کہتے ہیں نا پیچھے آنے والا ایک سواری میں ایک بندہ آگے بیٹھا دوسرے پیچھے پیچھے والے کو ردیپ کہتے فرما آپ جواب دو ان کو کل آسا فرما دیجیے کہ قریب ہے نارا دے فالا کم یہ کہ آ لگے گا تمہارے پیچھے وہ عذاب آزاد بعض اللہ وہ جس کا تم عجلت سے مطالبہ کرتے ہو بعض اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی اور غمزدہ کرنے کے لیے کوشش کی اللہ نے جواب دیا انفال میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا یہ ان کے چال ہے یہ چال چلاتے ہیں یہاں پر مرون ہے وہاں پر ولہ خیر ان کے خلاف اللہ کا چال بہت ہے تو فرمایا کہ ان کو اس انداز سے جواب دے دو کہ یہ اپنے عذاب کو چکھ لیں گے وہ قریب آنے والا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگنے کا نہیں وہ انب بکایا کے البتہ فضل والا ہے لوگوں پرائش کروگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے لوگوں پر اللہ کے فضل کا کوئی انتہا نہیں ہے ہر لحاظ سے مشرق پر بھی کافر پر بھی مومن پر بھی چھوٹے پر بڑے پر مالدار پر غریب پر کوئی بھی اگر اللہ کے فضل پر نظر ڈال دے تو اس کو احساس ہو جائے گا لیکن فرمایا بہت سارے لوگ وہ ایمان نہیں لاتے شکر نہیں ادا کرتے وہ ان نرب کا یقین جانتا ہے جو چپاتے ہیں ان کی سینے وما لنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تیرا رب ان معاملات کو جانتا ہے آپ پریشان نہ ہو وہ دفاع کرے گا تیرا ومام بتن اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز فس سما آسمان میں ولہ میں اللہ پہ کتاب مبین مگر واضح کتاب میں ہے ہر چیز کو اللہ تعالی نے لوہے محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے اور اللہ کے علم کے احاطے میں ہیں جو بھی یہ معاملات کرتے ہیں, خلاف پروگرام بناتے ہیں اس پروگرام کا رد اللہ کے پاس موجود ہے ان نہ قرآن یقین یا پش بنی اسرائیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر اللہ جی بہت سارے وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قرآن کریم نے بہت سارے باتیں بنی اسرائیل کے بتائی ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے صدرت بقار عال عمران وہاں ہم پڑھ چکے ہیں اختلاف کرتے رہے اللہ نے ان کے جوابات دیے ہیں یہ نبی تمہارے بہت سارے باتوں کو بیان کرتا ہے اور تمہارے ایسے باتیں بھی ہیں جس کو چھوڑ دیتا ہے بے مقصد چھوڑ دیتا ہے رحمت اللہ یقیناً یہ قرآن کریم ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے رحمت ہے یہ دلیل ہے کہ امت کے اندر ہدایت کی کتاب قرآن ہے اس کے بغیر لوگ ہدایت ڈھونڈتے ہیں نا ایک روایت کے الفاظ ہے کہ جو اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈیں گے عز اللہ اللہ علام کو گمراہ کر دیں گے جامع تنویزی کی روایت جو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت ڈھونڈیں گے اللہ ان کو گمراہ کر دیں گے کیوں دوسری کتابوں میں ہدایت نہیں ہے ہدایت کی کتاب قرآن ہے, اِنَّ رب تیر رب فیصلہ, کرتا ہے. فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے وَحوال، انتہائی غالب خوب جاننے والا ہے وہ ان کے درمیان ان کے اختلافی اور جگڑوں کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا فتوکل اللہ, اللہ کے ذات پر الحق آپ واضح حق پر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور ہر قرآن و سنت کے ماننے والے سے خطاب اس لیے کہ حق الحق کو میں رب دے حق تیرے رب کی طرف سے ہے اور وہ قرآن و حدیث ہے اور ہدایت فلاح جس کے بارے میں ہم نے بقرہ کے شروع میں پڑھ لیا تھا اولا کا اعلیٰ ہُدم میر رب بولا کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے نا کہ ہم فلاں پانے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولا کا اعلیٰ ہدم میر یہ لوگ ہدایت پر ہے اس کی وجہ کیا ہے دلیل کیا ہے اس لیے کہ میرے رب ہم ہے جو رب کی طرف سے ہوتے وہ ہدایت ہوتے فرمایا الحق کو میر رب حر رب کے جانب سے ہے تو فرمایا اس ذات پر توکل کرو اس لیے کہ آپ واضح حق پر ہیں محتا یقین نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو ولاسم اور نہیں سنا سکتے آپ بیروں کو ادا الحمد جب وہ پھر جاتے ہیں پیٹ پیر کر جب پیٹ پیر کر وہ چلے جاتے ہیں تو آپ ان کو سنا نہیں سکتے اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالی نے مردوں کو بیروں کے ساتھ مشابہ مشابے ہے بیرہ آدمی چلے وہ چہرہ آپ سے پھیر دے پیچھے سے مردے نہیں یہ. آپ سے دکھا سکتے اندو کو اندلا ان کے گمراہی سے انتو اللہ سنا سکتے آپ. مگر جو مان لاتے ہیں نام ہمارے آئے تو مسلم فسو وہ بیدار فرمند بردار ہو فرما کہ یہ جو سننا ہے یہ جو مشرق ہے اور کافر ہے ان کے تشبیح اللہ تعالیٰ نے مردوں سے دی اور بیرو بیروسی دی اس لیے کہ عنادی ہے عنادی انسان کا سننا نہ سننا برابر ہے اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا تھا شروع میں بقرہ کے ابتدا میں کہ ختم اللہ علیہ ان کے دل کو اللہ ضائع کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے پھر ان کے کی لیے کیا ہوتے پڑھ لیا تھا ان سجیب اللہ جینا یہ سنتے تو وہ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں جن کی مثال تو مردوں کے ہیں مردوں کو تو اللہ قیامت دن اٹھائے گا سما موتا کا مسئلہ ایک جانور کو مل زمین سے تو کل کلام کرے گا ان سے ان یقیناً لوگ قانوبی آیات نہ لا نئی ایمان رکھتے تھے نئی یقین رکھتے تھے اللہ کے ایتو پر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں تین ایک روایت میں دس قرب قیامت کے علامات بالکل قریب علامات فرمائے جب سورج بدل جائے دع الارض نکل آئے یہ وہ علامات ہے کہ پھر توبہ قبول نہیں ہوگا یہ دعبۃ الارض اس حیات میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ایک روایت میں دس علامت ہیں مسلم کی روایت میں کہ وہ آشر علامات جب آ جائیں گے تو پھر کسی انسان کا بھی ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا برے نا بٹن بن بنے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بات واقعہ ہو جائے گی مانا قیامت قائم ہونے لگے گا تو اللہ تعالی زمین سے دابے کو نکالے گا اس دابے کا کام کیا ہے لوگوں کے ماتے کے اوپر میم اور کاپ لکھنا جس کے ماتھے پر میم لکھ دی ہے یہ مسلم ہے جس کے اوپر کاف لکھ دی یہ کافر ہے اب توبے کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے نا اب مسلم کافر بدل نہیں سکتا ہے سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہو چکا ہے دعبت الارض آ گیا ہے وہ صرف علامات بتائیں گے لوگوں کے ماتھے کے اوپر ٹیکا لگا کے چلے جائیں گے پوری زمین پر اللہ تعالیٰ اس کو بگائے گا پھیلائے گا اور لوگوں کے ملاقاتیں کر کے وہ ہو جائیں گے یہ بہت عجیب منظر ہے اس لیے نبی علیہ السلام نے امت کو ڈرایا قیامت کے علامات سے پہلے پہلے اپنے, آمال, اپنے ایمان کی تصحیح کرو. ایمان کو صحیح کرو منا سورکل فوج ہم ممن یو قدوت نا اور جس دن کٹا کریں گے ہم ہر امت میں سے فوج گرو کو ممن ان میں سے یو قدوت جو لاتے تھے ہمارے آیتوں کو الگ الگ ہوں، حتی جاؤو، یہاں تک ہی آئیں گے وہ پارا کہیں گے تم بھی آیا تھی کیا جٹلایا تھا تم لوگوں نے ہمارے آیتوں کو تو تو اور نہیں تم نے آیا تھا میری آیتوں کو علم کے ساتھ ماد کن کنتم تعملون یا کیا عمل کرتے تھے تم کیا وجہ تھی اللہ رب العالمین ان بندوں سے سوال کرے گا کیا بات تھی میرے آیتوں کا تم لوگوں نے احاطہ کیا ہی نہیں تھا پہلے سے اس کی تکزیب کی یا اس کے ماں تمہارا کیا عمل تھا وہ بتاؤ ام مادا کنتم تعملون یا کیا کرتے تھے تم بتاؤ وہ عمل وہ بکال قول والے واقع ہو جائے گی بات قول ان کے اوپر بما معلوم ہوں بسب ان کی جو انہوں نے ظلم کیا تھا فهم لا وہ بول نہیں سکیں گے ان کی بولی بند ہو جائے گی قیامت کے مختلف مناظر کبھی بولنا کبھی ان کا بولی بند ہو جانا مختلف گروہ اور مختلف حالات اور کیفیات الحمیر ہو کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا جالنا اللیلہ یقیناً بنایا میرا کہ سکون حاصل کرے اس میں اور دن کو دکھلانے والا روشن جس میں فائدہ حاصل کرے معاش کے لیے نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کے لیے نشانیاں پھر اور لوگوں کے لیے نہیں ہے نہیں ہے نا اس لیے کہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ایمان والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا زمین اور اسمان رات اور دن ان پر ایمان والوں نے غور کیا اس سے فائدہ اٹھایا مغرب ہو جائے تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں فجر ہو جائے تو فائدہ اٹھاتے ہیں عبادات کرتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں تو آئے پڑتے ہیں سور جس دن پھوکا جائے گا سور میں ففظ یا منفی سماوات یا منفل اور گھبرایا جائے گا جا جا جا جا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ منشاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے وہ کلن اتحد ہر ایک آئے گا ذلیل ہو کر قیامت کا منظر اللہ تعالی جن کو بے ہوش نہیں کرے گا اس استثاء میں مختلف اقوال ہے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے اللہ ان کو بے ہوش نہیں کرتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے اللہ کے ذات تو اس سے ہے مسنا باقی جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ کے سامنے آجز بن کر زلیل بن کر آئیں گے وہ ترل جبال پہاڑوں ہو پہاڑوں کو تخصبہ جامر گمان کریں گے آپ آپ ان کے اوپر جمے ہوئے ہیں وہ تمرمر صاحب ہو جب کہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح بہت بڑے چیز کو جب حرکت ہوتی ہے نا تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا نا پہاڑ جب چلے گا تو اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان کو شروع میں احساس نہیں ہوگا کہ یہ پہاڑ جا رہے ہیں پورا پہاڑ جا رہے ہیں کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ جلدی سے اوڑ کے چلا جائے گا نہیں ابتدا امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ان آیتوں کو قرآن سے جمع کیا ہے پہلا کیفیت دوسرا کیفیت تیسرا کیفیت کو بیان کیا ہے کہ پہلے جب اڑیں گے تو یہ کیفیت بنے گا کہ نظر نہیں آتا انسان کو کیونکہ اس کا تیز حرکت بھی وہ کم رفتار محسوس ہوتا ہے بہت بڑا چیز ہے نا پھر یہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں پھر باریک باریک بن جاتے ہیں پھر ڈھیر بن جاتے ہیں بالکل ریت کی طرح باریک ریت بن جاتے ہیں بارک ریت بن جاتے ہیں تو اس کا کیفیت بدل جاتے ہیں پھر اس کی تیز رفتار ہوتے ہیں کے ساتھ اڑتے وہ فرما اس طرح فرما آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کہ وہ جامد ہے جبکہ وہ چلیں گے جی جس طرح بادل سنا اللہ دی کاریگیری ہے جس نے مضبوط کیا اس چیز کو خبر آتا ہے محروم یقیناً وہ خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو یہ آخر میں تنبیہ ہے دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا باخبر بادشاہ ہے جو تم کرتے ہو نا اللہ فرماتے میں دیکھتا ہوں مجھے اس کا علم ہے جس طرح کوئی باپ بیٹے کو یا استاد شاگرد کو یا شوہر بیوی بی کو جو بھی اوپر سے حکم دینے والا ہوتا ہے وہ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نا تم جو کرتے ہو کرو مجھے پتہ ہے اگلا سمجھ جاتے کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یعنی میرے عمل پر اس کا نظر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے کوتاوں کو دیکھا ہے اس کے پاس کوئی علم ہے نوٹ کیا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرمایا من جسنت فلحا جو بے شخص لائے گا نیکی اس کے لیے بدلا ہوگا اس سے بہتر من اور وہ اس دن کے گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے فرما قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ حسنہ حسن یہاں توحید ہے جو اب اہل توحید ہوں گے توحید لے کر آئیں گے تو جن لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے ان میں تو معاہدین نہیں ہوں گے نا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم یبقی جب کوئی باقی نہیں ہوگا یقول اللہ اللہ کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ یعنی اللہ کے توحید کو مانے تو اس وقت اللہ تعالی زمین کو برباد کرے گا ختم کرے گا تو ظاہر بات ہے جب معاہدین تو نہیں ہوں گے تو فرمایا کہ یہ جو منظر ہے جب اللہ رب العالمین اس دنیا کو تباہ کرے گا ختم کرے گا بفرض محال اگر اس وقت یہ معاہدین موجود بھی ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے بچائیں گے اس بے قراری سے ان کو بچائیں گے امن میں ہوں گے وہ منجاب سیاحت اور جو لے آئے برائی گنا شرک فکبت وہ تو ڈال دیے جائیں گے ان کے چہروں کو آگ میں ان دمون کو پینک دیا جائے گا حل تجن تم تامل نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے مگر وہ جو تم عمل کر رہے تھے یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے اس میں کوئی اضافی کام نہیں ہے ان نما امیر تو یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے مانا میں حکم دیا گیا ہوں ان بدائیں کہ میں بندگی کروں اور اب ہاں اس بستی کے اس شہر کے اس مکے کے رب کے اللہ وہ جس نے حرمت دی ہیں اس کو حرمت والا بنایا وہ لہوک الرشین اور اسی کے لیے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں سب سے پہلا مسلمان پہلے اسلام ماننے والوں میں سے میں ہوں اس میں پچھلے قوموں کا واقعات کا ذکر کے ساتھ ساتھ شرک پر تردید کے ساتھ ساتھ مکے والوں کے لی امن کا ذکر کہ دیکھو اس شعر کو اللہ نے امن دیا ہے کس نے دیا اللہ نے دیا اس اللہ کا مجھے بھی حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے اس اللہ کے توحید کو مان جاؤ وہ قرآن اور تلاوت کروں قرآن کو تلاوت اس کے دعوت دو فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِ جو بھی ہدایت پائے گا وہ ہدایت پائے گا اپنے نفس کے لیے آنَ اور جو گمراہ ہوگا فسٹ فرما دیجئے کہ یقیناً میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں میرا کام تو یہ ہے قرآن کریم کے بعد بعض لوگ قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دو ماننے والوں کے لیے یہ فائدہ کہ ان کے اپنے نفس اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے نہ ماننے والوں کے لیے ہلاکت کہ ان کے اوپر حجت قائم ہوگی اور وہ پھر اللہ کی عدالت میں اپنے جان کو چھڑا نہیں سکیں گے وہ خل الحمد فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے جان لو گے ان کو وہ نشانیاں تم پہچان لوگ وہ ہمارا کبھی تامل اور نہیں ہے تیرے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بےخبر نہیں ہے یہ بھی تمبی ہے سخت اور میں کہ تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں آنے والی ہیں وہ نشانیاں تم دیکھ لوگے اور وہ نشانی بدر کی صورت میں آئی تھی کہ مکے والوں کو کمزور اور بے بس لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بدر میں مروایا سورت انفال میں ہم نے یہ عنوان پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی لائی لیا لے کا من ہلاکا ہم من حیا امبنا تاکہ جو لوگ توحید پر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے بات کھل جائے کہ یہ نبی سچا ہے اور جو شرک پر قائم ہے ان کو بھی پتہ چل جائے یہ نبی سچا ہے غالب ہو گیا ہے اب وہ کفر پر رہا ہے تو کفر ان کا بالکل واضح ہو گئے شکوک شبہات ختم ہو گئے اس صورت کی خصوصیات اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرون اور ان کے ماننے والوں کا اعینات اور انکار ذکر کیا ہے باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں یہ نبی سچا ہے اور حق ہے لیکن وہ اعینات کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا نمبر دو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے قصے کا ذکر اور اس میں بہت سارے مسائل نمبر تین صالح علیہ السلاۃ والسلام کے قوم کے نو سرکش افراد اور ان کے ہلے اور بہانے اور اس کے قتل کے پروگرامات نمبر چار اللہ تعالی کے سفات الوہیت اور غیر سے اس کی نفی کرنا دلائل سکوتی کے ساتھ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے ہم من کے ساتھ سوال کرو جواب نہیں آئے گا نمبر پانچ زمین سے ایک دابہ اللہ نکالے گا اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں تقسیم ہوگی کافر مسلم کا اور توبئی کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا نمبر چھ علم غیب کی نفی عموماً اور صریح لفظ کے ساتھ لایا علموں نمبر سات قیامت کے ایک جلک کا ذکر نمبر آٹھ مردوں کے سننے کے نفی جو مردے سن نہیں سکتے ہیں صورت قصص ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا اگلی صورت میں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ توحید کو دعوت دینے کے اعتبار سے اس پر ابھارتے ہیں ہم سب کو اور اس میں واقعہ لاتے ہیں مصع السلام کا کہ دیکھو اس نے کتنے ضرورت کے ساتھ توحید پھیلایا نمبر دو پہلے سورت میں آخر میں فرمائے سیورایا تھی تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس کے کچھ علامات بتا دیے پھر کو دیکھو ہم نے ہلاک کیا تھا تو تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہاری بھی ہلاکت ہے نمبر تین پہلے سورت میں مشال سلاۃ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ تو اب اس صورت میں قصص میں تفصیل کے ساتھ صورت کا عنوان ہے اہل حق کے لیے اطمینان اور تسلی اور دعوت پر مصائب اور مشکلات آئیں گے اس پر صبر مثال اسلات والسلام کا واقعہ پہلے ہم نے بتایا تھا قرآن کریم کے چار سورتوں میں تفصیل ہے صورت آراف میں صورت انبیاء میں صورت شعرا اور صورت قصص میں لیکن ہر ایک جگہ اس کی ترتیب الگ الگ ہے صورت عراب میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ابتدا سے نہیں ہے اسی طرح صورت انبیاء میں بھی ابتدا سے نہیں ہے صورت شعراء میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ حصہ ابتدائی ہے اس میں اس صورت میں بالکل ابتداء سے ہے صورت قصص میں اس کے پیدائش کے ساتھ اس کا آغاز ہے اور ہر ایک جگہ اس کو اللہ نے ایک حکمت کے تحت ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن سر اللہ کے نام سے جو بہت میرا بان نہایت رحم کرنے والا ہے مین حرف آیات یہ آیت کتاب واضح کی ہیں کتاب کی طرف دعوت یہ موبین کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے اس کتاب کے طرف آؤ یہ تمہاری نجات کے لیے ہے تمہارے معاشرے کے اصلاح کے لیے ہے دنیا اور آخرت اس کتاب کے ذریعے سے اپنا بناؤ مسا فراؤن تلاوت کرتے ہیں آپ کا آپ کے اوپر نبا خبر خبریں ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر مصلام کے ورآر کے بالحق کے حق کے ساتھ جو خبریں ہم بیان کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے ہاں ان کے لیے ہے تو صحیح لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں لیتے ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے انافل اور یقیناً سرکشی کی تھی فراون نے زمین میں وہ جال بنا دیا تھا اس نے اس کے اہل رہنے والوں کو شی گرو گرو ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کیا تھا یہ طریقہ ہے نا آج بھی سلمانوں کو تقسیم کرنا یہ بہت نقصان دہ مسئلہ ہے اور اگر یہ مسئلہ بیان کرو لوگ ناراض ہوتے ہیں علماء کرام ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمانوں کو تنظیموں میں تقسیم کرنا یہ سنت رسول نہیں ہے سنت صحابہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت فرونی ہے مسلمانوں کو تقسیم مت کرو تنظیمیں مت بناؤ الگ الگ معاہدین کے ایک جماعت ہے زمین کے پشت پر جہاں ہوں ہاں کسی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں ایک جماعت کے تحت بول رہا ہے ان کا ایک امیر ہو ٹھیک ہے لیکن ایک ملک میں ایک عقیدے کے لوگ اب ملک تو کیا ایک گھر کے اندر تین تنظیمیں ہوتی ہے ایک گھر کے اندر تین تنظیمیں ہوتی ہے باپ ایک تنظیم میں ہوتے ہیں ایک بیٹا دوسری تنظیم میں ہوتے ہیں دوسرا بیٹا تیسری تنظیم میں ہوتے ہیں یہ تو میں نے کم بتایا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اب آپ پوچھیں کیا ہے یہ معلوم کریں یہ کیا ہے یہ شریعت ہے یہ دین ہے قرآن کی کسی آیات میں اس کا اشارہ تک ہے نبی علیہ السلام کی اس حادیث سیا میں اس کا اشارہ تک موجود ہے نہیں نہ اس پر نس ہے نہ نس قطعی ہے نہ اشارت النس ہے نہ عبارت النس ہے نہ اس کے اوپر جو ہے حدیث متواترہ ہے نہ حدیثی مشہور ہے نہ حدیثی ضعیب ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی بلکہ سراہن سراہتم اللہ تعالی نے اس کا رد کیا ہے قرآن میں اے نبی لس منہم جو لوگ اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں لس منہم ہو آپ ان میں سے نہیں ہیں تو جب نبی ان میں سے نہیں ہے تو کیا بنا یہ تو اسباب گمرائی گمراہی ہے فرمایا وجالہ شیان بنا لیا تھا اس کے رہنے والوں کو شیان کئی گرو اب یہ جو یہود نسارا ہے اس کام پر کیسا عمل کرتے ہو ایک پاکستان کے اندر کتنی پارٹیاں کتنی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں مذہبی تنظیمیں یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو یہ فرعونی طریقہ ہے فروغنی سنت ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنا ملکوں کے اعتبار سے پھر ایک ملک کے اندر یہ حزب اختلاف یہ حزب اقتدار کبھی اسلامی سوچ ایسا ہو سکتا ہے یہ جو ہے حزب اقتدار ہوگا دوسرے اختلاف ہوگا سواد نہیں پیدا ہوتے کا دور دوڑ کو پور بھی اختلاف میں تھا نہیں امیر المومنی نے سارے لوگ اس کے ساتھ ماتے مارتے یہ نہیں کہ اب الگ جھنڈے ہوں گے یہی پھر طریقہ یستا سب تو بتمن ہوں وہ کمزور سمجھتا تھا ان میں سے گرو کو یہ ان کا طریقہ تھا ایک کو کمزور کرنا دوسرے کو غالب کرنا ضب بھی ہو اپنا ہوں ذبح کرتے تھے ان کے بیٹوں کو ویستا یہ زندہ رکھتا تھا ان کے عورتوں کو ان نہ کرنے والوں میں سے یہ معنی پہلے بتا چکے ہیں کہ استحیا کے دو معنی کیے علم نے ایک مانا یہ ان کے بے حیائی کرنا ان کی عورتوں کو چیک کرنا کہ شادی کے بغیر ان کے شا... بچے تو نہیں ہوئے ہیں وہ جو لڑکا پیدا ہوگا جس سے ہمارے حکومت کو خطرہ ہوگا اس کی وجہ سے عورتوں کے مقام خاص کو چیک کرنا بےستتی کرنا استحیاء اور دوسرا معنی ہے استحیاء کا ان کو زندہ رکھنا اپنے خواہشات کے لیے اپنی ضرورت کے لیے وہ نورید ہو اور ہم چاہتے تھے انا منا یہ کہ ہم احسان کرے آل لذینہ ان لوگوں پر استفو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین زمین مرا مثر اور بنا دے ہم ان کو ہم نے یہ چاہ نے یہ چاہا وہ نومک کے نا فل اور قدرت دے ہم ان کو زمین میں اور دکھائے ہم جنو فرون حامان و اور ان کے لشکروں کو منہم ان میں سے ماں وہ جو کانو جہ ضرون جس چیز سے وہ ڈرتے تھے کیا چیز تھا وہ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور اس کا بڑا ہونے کے بعد فرونیوں کے لیے ہلاکت کا سبب بننا اللہ فرمت ہم نے چاہا کہ ہم ان کو دکھائیں گے وہ ہم نے الہام کیا الا اموسا علیہ السلام کی ماں کے طرف انی جی ہے کہ دودھ پلاؤ اس کو پالکی ہے سمندر میں دریا میں اولا تخافی غم نہ کرنا تہذنی اور ڈرنا غم غم ولا تہذنی غم نہ کرنا ان لے یقیناً لوٹائیں گے ہم ان کو تیرے طرف من المرسلین اور ہم بنائیں گے ان کو رسولوں میں سے ہم تو ان کو رسول بنانے والے ہیں اللہ نے الہام کے ذریعے سے علیہ السلام کے والدہ کو یہ بات بتائی کہ اگر پھر اونی آ جائے تو اس کو پیٹھی میں ڈال کر پانی کے حوالے کرو ان کے آنے سے پہلے پینک دو اور اس بات کا خوف نہ کرنا کہ ڈوب جائے گا اور اس بات پر غم نہیں کرنا کہ وہ کسی ہاں کسی کے پاس جا کر کے زلیل رسوا ہو جائے گا نہیں میں اس کو تیرے طرف لٹا کر لے آؤں گا یہاں سے پہلا مقام چودہ نمبر آیات تک آیا تکون اٹھایا ان کو فرون کے آل نے ہو جائے ان انیو دشمن اور غم سبب غم بن جائے لکتا سمجھ کر گرا پڑا وہ چیز کتاب الختہ یہ گرا پڑا وہ چیز مل گیا پانی میں آ گیا پیٹھی میں آ رہے ان کی عورتیں آئی تھی اپنے گھر کے قریب سے نہر گزر رہا پانی کا پانی بھرنے کے لیے عورتیں دیہاتوں میں یا شہروں میں یا ویسے بادشاہ لوگ ہیں سیر تفریح کے لیے نکلتے ہیں انہوں نے دیکھا پیٹھی اٹھا لی عورت نے اٹھائی گھر والوں نے اٹھائی اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئے ان فروع ہم جنوبا کا ناطن یقیناً فروئن ہمان اور ان دونوں کا لشکر وہ خطا تھے مانا یہ اس بچے کے پرورش میں خطا کا گئے نا اس لیے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذات پر یقین کرو بھروسا کرو توکل کرو وہ کہتے ہیں نا اردو والے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ قوی ہے اب یہ مارنے والے تھے اور اللہ بچانے والا تھا جس کو اللہ بچاتا ہے دنیا والے سارے مل جائے ان کو ذرا نہیں دے سکتے وہ حدیث جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو اگر سارے لوگ جمع ہو جائے آپ کو نقصان یا فائدہ دینا چاہتے ہیں تو سب مل کر بھی آپ کو نقصان فائدہ نہیں دے سکتے اللہ کا مگر اتنا نفع ذرا آپ کو دے گا جتنا آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے یہ عقیدہ بناؤ یہاں پر اللہ یہ واقعہ لا رہا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح بچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا غالب ہے وہ کالتم رات تو فراؤ کی عورت نے قرت لی یہ تو میرے ہم کو کہ ٹنڈک ہے وہ اللہ کا تیری لی اللہ تخت قتل نہ کرنا اس کو آسان قریب ہے فائدہ دے گا ہمیں اور نتا یا بنا لیں گی ہم ان کو بیٹا وہم لا شعورون اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اکثر بادشاہ لوگ ہوتے گھر میں کمزور ہوتے ہیں یہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں ان کی عورتیں ان پر حاکم ہوتی ہیں اب اس نے کہا نہیں قتل کرنا ہے یہ تو ہمارے انکوں کے ٹنڈک ہیں اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اوپر محبت ڈال دیا تھا جو بھی دیکھنے والا دیکھتا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتا کہ بہت پیارا بچہ ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کے اندر مردانگی نہیں تھی نا القوت قوت تھا وہ اس لیے بیوی کے سامنے بول نہیں سکا کہ اس کو کیوں رکھتے ہیں ہم خود بچے پیدا کر لیں گے نہیں ان کو اپنے قوت طاقت کا حلن تھا اس لیے خاموش ہو گیا کہ ہم خود تو بچوں کے قابل ہی نہیں ہیں تو اس کو قتل نہیں کرنا ہے بیوی بی کے کہنے پر چھوڑ دیا اللہ فرماتے ہیں ان کو شعور تک نہیں تھا وہ اصبہ ریگا ہو گیا دل مصالح اسلام کے والدہ کا خالی کیا مطلب خالی صبر سے اور بے قراری سے بے صبری کی وجہ سے یعنی اس کے دل میں ہر چیز کا کوئی جگہ نہیں صرف بیٹے کا خوف کہ کیا بنے گا ہوتے نا بعض اوقات انسان کے دل میں کوئی اور بات ہوتا ہی نہیں بندہ کہتے ہیں میرے دل میں تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں سوائے اس بات کے مانا تمام باتوں سے خالی صرف اس اپنے بیٹے کا غم ان کا دریبتا کہ وہ ظاہر کر دیتے اس کو لولا اربت نالا کل اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے اس کے دل کو لتقون من المؤمنین تاکہ ہو جائے وہ ایمان والیوں والوں میں سے یہ دلیل کہ اولیاء کرام وہ مختاج ہے اللہ کے حکم کے محتاج اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے یہ اپنے قوتیں طاقتیں نہیں یہ ہماری قوت طاقت کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا جس طرح صحاب کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا وربت جب وہ بادشاہ کے سامنے کڑے ہونے لگے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا ثابت قدم رہ گئے تھے وکالت کہنے لگی ہے اس کی بہن کو مثال السلام کے بہن سے کہنے لگی خوش سی ہے چلو اس کے پیچھے پیچھے دیکھتے رہنا بھی اس کو ان جو ایک کنارے سے دور سے شورون اور ان کو شہور تک نہ ہو مانو دور سے دیکھو یہ پانی میں میں, میں نے ڈال دیا پہن دیے کہاں جا رہے ڈوب رہے ہیں یا کوئی لے کے جا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے عقل مندی سے کام لو مراجا حرام کیا تھا ہم نے اس کے اوپر مراض من قبل یعنی ان پر ہم نے بند کیا تھا اس کا کوئی دودھ نہیں پیے گا کسی کا دودھ وہ نہیں پیے گا فقال اطفظ کہنے لگی حل عدالم تن کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے گھر والوں پر یہ فلو نہ ہو جو اس کی کفالت کرے تمہارے لیے وہم لہو نا سخون اور وہ اس کے لیے نہ ہو خیر خواہ ہو اس نے جا کر بتایا کہ مجھے ایسے گھر کے لوگ معلوم ہیں کہ وہ اس کو پالیں گے اور وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے لہذا اگر اجازت دو تو میں ان کو خبر دے دوں یہاں پر شبہ پیدا ہو سکتا تھا ان کو لیکن جاہل لوگ تو جاہل ہوتے ہیں نا مشرک تو مشرک ہوتے اب وہ بھی تو سمجھدار تھی نا سوال ہو جاتا تو پھر سوال ہو جاتا کہ یہ جو تو نے کہا کہ وہ ہم لہو نہ سے وہ اس کے لیے خیرخواہ ہے تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس بچے کے وہ خیر خواہ ہے تو جواب دے سکتی نا کہ لہو کی ضمیر جو ہے لکم کے لیے ہے مانا وہ فرعون کے لیے خیر خواہ کریں گے اس بچے کو پالیں گے جواب اس میں میں موجود ہے یہ نے اس نسبت سے کہا ہے کہ تمہارے وہ خیر خواہ ہوں گے بچے کو ضائع نہیں کریں گے اور پالیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں وہ لوگ فرحت اللہ فرماتے ہیں ہم نے لٹایا اس کو میں اس کی ماں کے طرف کہ تقرر ہاں تاکہ وہ ٹھنڈے کرے اپنے انکوں کو اور غم نہ وہ جان لے اللہ کا اللّٰ وعدہ سچا ہے لا لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اس میں کوئی شک نہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلط والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ چیز ہے جو تمہارے پاس ہے ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے وعدہ کیا اس کے پاس ہے اب تمہارا یقین کون سی چیز پر زیادہ ہونا چاہیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہمارا پیسہ ہے تجھے اللہ نے پیسے دے ایک لاکھ کے مالک بن گئے لاکھوں روپے کے تم مالک بن گئے چلو اب وہ لاکھوں روپے کے تم مالک ہو وہ تمہارے پاس ہے اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم خرچ کرو تو اس کا بدلہ میں لٹاؤں گا وہ مان فخ وہ یوخ لپو اب ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے اللہ فرما میں دوں گا دوسری طرف جو اللہ نے تمہیں دیے تمہارے ہاتھوں میں اللہ فرماتے دے دو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ تم اللہ کے بات پر یقین کرو اللہ رب العالمین جو وعدہ کرتے وہ سچا ہے جو اللہ کے پاس ہے اس پر یقین زیادہ کرو جو تمہارے پاس ہے اس پر اس کے مقابلے میں یقین کم کرو یہ تو اللہ نے دے دی ہے نا اب اللہ چاہے ضائع کر دے تمہارے ہاتھ سے لیکن اس کا تو وعدہ کر چکا ہے کہ وہ جو تم اس میں سے خرچ کرو گے اس میں سے میں دوں گا جو میرے پاس ہے یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو تجھے واپس لوٹاؤں گا تاکہ اس کو یقین مضبوط ہو جائے کہ یقیناً اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے وہ لما بلغا جب پہنچ گیا وہ اشدھو اپنے جوانی کو وسط برابر ہو گیا تین حکم وائل ماں دیا ہم نے اس کو حکم اور علم نبوت سے نوازن اسی طرح بدلا دیتے،, کو، کو بدل دیتے محسن تھا محسنین کو دخل المدینہ تھا داخل ہو گئے وہ شہر میں غفلت امنا لحا اس وقت جب غفلت میں تھے اس شعر کے بعد شندے رجولے نے دو آدمی یقان تلانے جو لڑ رہے تھے آپس میں ہا دام ہی یہ اس کے گھروں میں سے یہ کپتی ہے وہ جیسا کہ مفسری نے لکھا ہے اس کے اوپر کوئی وزن اٹھایا ہوا تھا لکڑی شپڑی کوئی چیز یہ لے جاؤ فرعون کے گھر لے جانا ہے وہ لے جا نہیں سکتا تھا وز نہیں تھا وہ اس کو مار رہے تھے اور وہ لے جانے سے قاصر تھا ظالم تو ایسا کرتے ہیں تو اس نے علیہ السلام کو جیسے دیکھا تو اس کو پکارا فستاغ صحیح فس مدد طلب کیا اس شخص سے جو اس کے گھروں میں سے تھا اس شخص نے مانا بنی اسرائیلی نے آواز دیا علیہ السلام کو کہ میرے مدد کرو فضا لئی تو کام تمام کر دیا اس کا مانا قتل <سؤال> کیا ایک مکے کے ساتھ اگلی جان میں پہنچایا کالا فما علیہ السلام نے یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے اندلوم ابین یقین شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح اسی وقت پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کو قتل تو کرنا نہیں تھا یہ کیسے میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا یہ سوال اس نے کس پر کیا تھا آپ کو یاد نہیں خضر علیہ السلام پر نہیں کیا تھا کہ آپ نے بندے کو قتل کیا بغیر قصور کا اپنا مسئلہ یاد نہیں تھا اس کو کہ میں نے بھی تو قتل کیا تھا قتل کا قابل تو نہیں تھا نا یہ چیک ہے چھڑانے کا قابل تھا الگ کرنے کا قابل تھا ایک تپڑ لگانے کا قابل تھا وہاں اس پر اس نے سوال کیا اپنا مسئلہ اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے بھی تو یہ کام کیا تھا قحف میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہاں یہ شیطان کے امال میں سے ہے خانا فرمایا مسئلہ ربی ظلم اے میرے رب میں نے ذاتی کیا اپنے اوپر فوکس لی بس مجھے معاف کر دے فغفر فر الس بخش دیا اس کو اس کے رب نے انغفور رحیم یقیناً وہ اللہ بہت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے